رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ نبی اللہ یا نور اللہ معجم اوسط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 ویلا ع و صاحبی وبارک وسلم جہنم وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و طال نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اس میں مشرکوں کو عذاب دیا جائے گا منافقوں کو مجرموں کو گناہ کو عذاب دیا جائے گا عربی میں جہنم کہتے ہیں اردو میں دوزک کہتے ہیں یاد رکھیے دوزک ساتویں زمین کے بھی نیچے اس کے سات طبقات ہیں اور اس کی جو شکل ہے وہ بھینس کی سی ہے اور قیامت کے روز ستر ہزار لگاموں کے ساتھ اس کو کھینچ کر میدان معاشر میں لایا جائے گا جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں آگ کا عذاب ہے جہنم میں خون کے دریا کا عذاب ہے گل پھڑے چیرنے کا عذاب ہے پتھراؤں کا عذاب ہے منہ نوچنے کا عذاب ہے سانپ اور بچھوں کا عذاب ہے حلق میں پھسنے والے کھانوں کا عذاب ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے جہنم میں جہنمیوں کی صورتیں جو ہیں وہ بدل دی جائیں گی کسی کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور کسی کو بندر کی شکر میں بدل دیا جائے اور جہنمیوں کی صورتیں بہت ہی خوفناک اور بھیانک ہوں گی چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی رہنما فرماتے ہیں اگر جہنم میں سے کسی آدمی کو دنیا کی طرف بھیج دیا جائے تو تمام دنیا والے اس کی بد صورتی کی حیبت اور بدبو سے ہلاک ہو جائیں میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے جب یہ بات بیان کی اس کے بعد آپ بہت روئے خوف جہنم سے خوف الہی سے تمام صحابہ قطعی جنتی جو قطعی جنتی ہیں وہ جہنم کے تذکرے پر روئیں اور ہمیں تو معلوم نہیں ہمارا ایمان سلامت بھی رہے گا یا نہیں رہے گا نمازیں ہم سے نہیں پڑی جاتی روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے آنکھوں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی رشتے داری کے معاملات ہم نہیں کر پاتے سلا رہنے واجب اولاد کی دینی تربیت ہم نہیں کر پاتے کو انفسکم ولی اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ قدو انناسو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اولاد کی دینی تربیت ہم نہیں کر پاتے اور جہنم کے تذکرے پر ہم پر وہ کیفیت بھی تاری نہیں ہوتی اللہ وقت پر میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند ابی یا حدیث نمبر چھ ہزار چھ سو چالیس ڈبل سکس فور اگر اس مسجد میں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ اور ایک جہنمی شخص ہو وہ جہنمی سانس لے تو اس کا سانس ان سب تک پہنچے تو مزید اور اس میں موجود سب کچھ جل جائے لوہ پر لوگ جنگ کی سانس کیسی ہوگی کہ ایک لاکھ یا اس سے زائد لوگ بھی ہوں تو اس کی سانس کی وجہ سے جل جائیں خود اس کی کیسیت کیا ہوگی جس کی سانس سے ایک لاکھ سے زائد لوگ جل جائیں اللہ کے پناہ اللہ کے پناہ حضرت سینا عمر بن معمون رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر کے گوشت اور پوست پوست مین اسکن کھال یہ ہماری کھال ہے اس کے نیچے ہوتی ہے اس کے نیچے گوشت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں گوشت اوپر پوست یعنی کھال اسکن گوشت اور پوست کے درمیان کیڑے ہوں گے جہنمی کے جسم کے اندر اور ان کا شور اور غوغہ ان کی آوازیں بلند ہوں گی وہ کیسی آوازیں ہوں گی جیسے وحشی جانوروں کی آوازیں ہوتی ہیں اللہ کے پنا اللہ پنا اللہ کے پناہ جہنمیوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا اب جب آگ میں ہوں گے تو ان کی کھال جل جائے گی کھال جل جائے گی تو دوبارہ کھال اگ جائے گی ہر ہر لمحہ ہر ہر لہذہ ہر ہر سیکنڈ ان کا عذاب بڑھتا رہے گا اور نت نئے آزابات کا مزہ چکھیں گے استغفر اللہ جنتیوں کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا ہر لمحہ ان کی نعمتیں زیادہ ہوں گی اور جہنمیوں کے عذابات ہر لمحہ بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ کی پناہ پارا پانچ سور انسا کی آج نمبر ارشاد ہوتا ہے ان دیا تین سوفنسلی رو کل موبت جلو دو بدل ہوں جلو دلو دل غیر کن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 رب تعلا فرماتا ہے تبت والی حل الفقدہ وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی اور اتنی سخت آگ میں رہنے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی ہر بار کھال پکنے کے بعد دوسری کھال بن جائے گی جیسے دنیا میں ہمیں چھالا ہو جاتا ہے نا کچھ جگہ جل جاتی ہے چائے گر گئی یا گرم پانی گر گیا یا چولہے سے ہاتھ لگ گیا تو اس کے نیچے چھالے کے نیچے نہیں کھال آ جاتی ہے تو اسی طرح ایک کھال ان کی جل جائے گی جہنمیوں کی اس کے نیچے سے دوسری کھال اگ جائے گی اللہ کی پناہ تو یہ عذاب کافروں کو ہوگا مسلمانوں کی عذاب کی یہ کیفیت نہیں ہوگی مگر بد نصیب مسلمان جہنم میں جائیں گے اللہ اس کے رسول کے نافرمان فرمان مسلمان جہنم میں جائیں گے پھر اللہ تبارہ کا وطیہ رحمت سے نکالے جائیں گے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے نکالے جائیں گے یا عذاب بھگت کر نکالے جائیں گے اللہ کی پناہ تو جہنم کا عذاب قابل برداشت نہیں ایک سیکنڈ نہیں سیکنڈ کے کروڑوں میں حصے کے برابر بھی کو برداشت نہیں کر سکتا تو کاسروں کے سخت عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آگ میں جل گئے کوئلہ ہو گئے ختم ہو گئے نہیں ان کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی کھالیں جلتی رہیں گی نئی کھالیں پیدا ہوتی رہیں گی عذاب کی شدت میں کمی نہیں آئے گی اللہ کی پناہ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب اس میں کیا حکمت ہے اس کی ہم نہیں جانتے اور وہ قادر ہے جس طرح چاہے عذاب دے اور ہر عذاب میں کوئی حکمت ہے اور اس کی یہ قدرت ہے کہ سخت آگ کے اندر کافر رہے گا جہنمی رہے گا مگر مرے گا نہیں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی نے اس کی مثال دی کہ زمین کے اندر اگر لوہا فولاد دفن کر دو تو زمین گلا دیتی فنا کر دیتی زنگ لگ جاتا ہے اس کو اگل چھڑ جاتا ہے مگر دانہ ڈالا جائے تو زمین اس کو فنا نہیں کرتی بلکہ اس سے تو درخت ہو جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت تو جہنمیوں کے کھالوں کو بار بار جو تبدیل کیا جائے گا اس لیے کہ کفار جہنم کی آگ کے جلانے کا عذاب ہر لمحہ ہر آن محسوس کریں اللہ کی پنا اللہ پنا اور یہ جو آئے پڑی گئی اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ایک ساتھ سو چمڑے پہنائے گا اس کی جو جسم کی کھالیں ہوں گی سو ہوں گی اور ہر دو چمڑوں کے درمیان الگ قسم کا عذاب ہوگا حضرت سعم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں دو زخیوں کو آگ کھائے گی یہاں تک کہ کوئلہ ہو جائیں گے پھر ان کی تخلیق نئے سرے سے کی جائے گی ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ آیت پڑی جو پہلے ہم نے سنی تو آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو اس نے آپ کے سامنے دوبارہ پڑھی تو حضرت سئینا بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس اس کی ایک تفسیر ہے اس آیت کی وہ یہ کہ ایک گھڑی میں سو دفعہ کھال تبدیل کی جائے تو حضرت سینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا حضرت سینا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سینا نقاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی اس کی جلد کو کافر کی جلد کو کافر کی اسکن کو جلایا جائے گا اور ایک ہی گھڑی میں ایک لاکھ مرتبہ تازہ بتازہ چمڑا پہنایا جائے گا اللہ کے پناہ دو کیوں کی کھال کیسی ہوگی پتہ چالیس ہاتھ موٹی جہنمی کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا اس کا دانت اس کا دانت نبے ہاتھ کا ہوگا اور جہنمی کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے پیٹ میں پہاڑ بھی آ سکے گا اللہ کے پناہ حضرت سین حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں جو پہلے ہم نے سنی دوزخیوں کو روز ستر ہزار مرتبہ آگ کھائے گی جب بھی کھائے گی انہیں حکم ہوگا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں لوٹاؤ تو ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے اللہ کے پناہ تو کافر کی جو کھال ہے یہ بیالیس گز موٹی ہوگی کسی روایت میں تین دن کی برابر موٹی ہوگی تو اس بارے میں مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں بعض دو زخیوں کی کھال بیالیس گز موٹی ہوگی بعض کی کھال تین دن کی راہ کے برابر اتنی موٹی ہوگی اللہ کے پناہ اللہ کے پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دے آئیے اس کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عفو کرم کر کرم کل دی تو جنت میں رہوں گا یا رب گئی تو ن نار جم سے جلوں گا یارب اللہ جرنی مرنار اللہ ہوما جرنی مرندار اُما جرنی, من النار. اللہم جرنی من النار آمین سلی حبیب صلی اللہ تعالی ترویزی شریف حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ستاسی تھری ون ایٹ سیون میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی پارہ تھارا سورہ مؤمن آیت نمبر ایک سو چار تلفہ کالی ہر ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے آپ نے یہ تلاوت فرمائی اور فرمایا آگ انہیں بھون ڈالے گی اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا نچلے ہونٹ کو نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا استغفر اللہ استغفر اللہ مفتی احمد یار خان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں دو زخیوں کے منہ آگ میں جھلس کر جل کر سکڑ جائیں گے شکلیں بگڑ جائیں گے ان کی اور انہیں دیکھ کر ڈر لگے گا بھوت بنے ہوں گے فرماتے ہیں غور کرو اوپر کا ہونٹ سر سے لگ جائے نیچے کا ہونٹ لٹک جائے سارے دانت کھل جائیں تو شکل کتنی ڈرامی ہوگی اللہ کی پناہ اللہ کے پناہ حضرت سینا ابن مسعود رضی اللہ تعالی ہو یہی آئت تل فہر وجوہ ناروہم فی ہلی ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور اس میں منہ چڑھائے ہوں گے کی تفسیر میں فرماتے ہیں دوزخیوں کے سر ایسے بد شکل ہوں گے جیسے بھنی ہوئی سری چڑی ہوتی اللہ کے پناہ آپ نے دیکھے ہوں گے بکریوں کے سر بکروں کے دمبوں کے سر جو ہیں ضبح کرنے کے بعد بازو کا ڈھونڈ کر رکھے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اپنی امانتا فرما دیں ہمیں برے اعمال سے چھٹکارا عطا فرما دے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے اور یہ بھی کہا گیا کہ دوزخیوں کے سر ایسے بد شکل ہوں گے جیسے ان کو آگ سے کنگا کیا ہو دان ظاہر ہوں گے ہونٹ چڑے ہوئے ہوں گے یعنی جنمی جنمی انتہائی بد صورت ہوں گے حضرت بحرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں انتہائی بد شکل ہوں گے جہنم میں شور مچاتے ہوں گے اور بری طرح دخال ہو کر گر رہے ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ جرنی منندام اللہ جرنی منندام اللہ جرنی مینندام ال المعجت المرجم الوسط حیدیس نمبر چھ ہزار چار سو ساٹھ سکس فور سکس زیرو ابو داو شریف میں بھی یہ حدیث سے پاک ہے فور دو سو تیس مدینے والے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو رخا قیامت میں آئے گا اس کے آگ کے دو چہرے ہوں گے اور اس کی قیامت میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی ادھر کچھ کہتا ہے ادھر جا کے کچھ کہتا ہے دو رخا اللہ کی پناہ قیامت میں اس کے دو چہرے ہوں گے اور قیامت میں اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرمائے جہنم میں لے جانے والے اعمال جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اس میں وہ اعمال لکھے ہیں جس میں جہنم کا خطرہ ہے ان میں سے ایک عمل شراب نوشی بھی ہے بدقسمتی کے ساتھ ایسے نادان موجود ہیں جو مسلمان ہیں مگر شراب نوشی کرتے ہیں تو یاد رکھیے شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے نے ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا جو شراب پیے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اگر دوبارہ شراب پی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اگر تیسری بار شراب پی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا اگر چوتھی بار پی تو چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کے بعد اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کو کس کو شرابی کو بڑی مستی چڑی ہوتی سنے توجہ کے ساتھ جو بد نصیب شراب پیتے ہیں قیامت کے دن اس کو یعنی شرابی کو دو زخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی فرما بردائی کی توفیقتا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم جنت میں لے جانے والے کام کریں اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں امین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیکی وسلم